اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو اپنے ان رشتہ داروں اور اہل تعلق کے ساتھ دوستی اور سلا رحمی کی اجازت دی گئی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کی اور انہیں ان کے گھروں سے نہیں نکالا اس آیت کا سبب نزول اگرچہ مشرقین مکہ ہیں لیکن یہ حکم تمام کافروں کے لیے عام ہے ابن جریر اور قرطبی وغیرہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے اور اس رائے کو مرجوح قرار دیا ہے کہ یہ حکم فقط المشرکین حیث وجد تو مشرقوں کو جہاں پاؤ قتل کرو کے ذریعے منسوخ ہو گیا ہے اس لیے کہ امام احمد اور بخاری و مسلم نے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ان کی ماں صلح حدیبیہ کے بعد تحفے اور ہدیہ لے کر ان سے ملنے کے لیے آئی اور ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے اسے اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک دیا اور جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے ان مشرک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی اجازت دی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کی تھی اور انہیں ان کے گھروں سے نہیں نکالا تھا اور ان صنادید قریش مشرکوں سے قطع تعلق کا حکم دیا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا تھا اور آیت نو کے آخر میں اللہ نے دھمکی دی کہ جو شخص ایسے کافروں سے دوستی کرے گا اور ان سے تعلق قائم کرے گا وہ اپنے حق میں ظلم کرے گا اور اللہ کے غضب کا مستحق بنے گا